سيقول الصفحاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشيق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ندان لوگ اب ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبل قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے ایک پھر گئے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے پر گواہ بنے پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے قدموں پھر جاتا ہے یہ معاملہ سخت تھا مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہ تھا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے اور اللہ تمہارے اس ایمان کو اس جذبہ ایمانی کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت مہربان ہے اور نہایت شفقت والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ دوسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال رمضان کے آخری عشرے میں اخلام کا سپارہ شروع ہوا تھا اور رمضان کے آخری ہی جمعے میں وہ ختم بھی ہوا ایک پارہ تو یہ قرآن کریم کو سمجھ, سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش تھے خام و تفیم کی جو آپ کے شہر میں شروع ہوئی بہت مبارک اور بہت سعید کوشش جس کے لیے میں شکر گزار ہوں یہاں کے حلقے درس و قرآن کے احباب کا جس میں ہمارے ضمیر بھائی ڈاکٹر توقیر بھائی ہمارے ڈاکٹر شان صاحب ہمارے دیگر احباب ہیں ڈاکٹر علیم صاحب وکیل بھائی وغیرہ اور میں آپ کو یعنی مختصر رضو میں کیا بتا سکتا ہوں کہ یہ کتنا عجر و ثواب کا کام ہے ڈاکٹر عثمان صاحب ہمارے اس جو مشن کو لے کر یہاں چل رہے ہیں یہ اتنا مقدس مشن ہے اتنا عظیم کے الفاظ میں ہم اس کو سمیٹ کے بیان نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کائنات میں سب سے عظیم تر چیز قرآن کریم ہے یہ اللہ سے براہ راست نسبت رکھتی ہے کردار سازی میں تربیت میں ایمان کا جذبہ پیدا کرنے میں اس سے مؤثر کوئی چیز نہیں ہے صحیح سا اسلامی ذہنی کتاب بناتی ہے اور اس کے اوپر لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ اس ہی کو خارج کر دیا ہے اس کو کتاب دعوت کسی نے نہیں بنایا اس سے رہنمائی لینے کی کوشش کسی نے نہیں کی متبادل سبسٹیوٹ آ گئے ہیں لیکن خود قرآن کریم سے بہ رہنمائی لینے کا ذہن نہیں رہا ہمارے اندر حالانکہ جو انقلاب آیا تھا عربوں میں جو متِ مسلمہ کریٹ ہوئی تھی وہ اس کتاب کی بدولت ہوئی تھی وہ یہ انقلابی کتاب لائی تھی زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھایا اس کتاب نے صحرا عرب میں رہنے والوں کو اس صلاحیت سے کتاب آج بھی محروم نہیں ہوئی ہے لیکن ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے تو آپ حضرات جس کو سننے آتے ہیں اور جو پابندی سے اس کو سن رہے ہیں اس کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی وقت کا ضیاع ہے یہ آپ کی زندگی کا بہترین عمل ہے جو آپ کر رہی اور ان شاء جتنے نماز اور روزے اور زکواتے آپ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ عجر و ثواب آپ استعمال کر پائیں حالانکہ وہ فرائض ہیں اور فرائض کی ضروری ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جذبہ ایمانی کی قدر فرماتا ہے جیسے کسی آیت کے آخر میں ہے حضور اقوب کی ایک حدیث ہے اس کو مفہوم ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت میں ایک ساتھ غور کرنا ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے لیکن اس میں علمائے کرام میں تفصیل کی ہے اور اس میں بریکٹ میں کیا ہے کہ نفلی عبادات مرادیں سے یعنی نفلی عبادت جو ہوتی ہیں ان کی ان ایسی ساڑھ برس کی عبادت سے بڑھ کر لیکن بہرحال آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے قرآن کریم کی عظمت کا ایک ساتھ تفکر کرنا ہم تفکر ہی تو کر رہے ہیں سوچ ہی تو رہے ہیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے کوئی معمولی عمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کے قدردانی کی توقع فرمائے کہ یہ جو نیک عمل ہو رہا ہے آپ کے شہر میں اس کو اس کو بند کر دیجیے اتنا ایسے آپ ٹیپ کر رہے ہیں اس نیک عمل میں جو یہ کچھ حضرات بغیر کسی لالچ کے کر رہے ہیں اس کے لیے اپنا وقت بھی خرچ کر رہے ہیں اخریات بھی برداشت کر رہے ہیں مصارف اس کے اور ہر قسم کے یعنی حالات کا سامنا بھی کر رہے ہیں تو ان کو تعاون دینا اور ان کا ساتھ دینا یہ آپ کا فرض بنتا ہے ملی اسلامی اخلاقی فرض بنتا ہے اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم کی قدر آنے کی توفیق عطا فرمائے یہ تمیدی کلمات میں نے اس لیے کہے کہ آج اللہ کے و کرم سے ہم دوسرے عرصے پارا شروع کر رہے ہیں سیق الصفہ ابناصمہ اللہ قبل التی قان والا نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبل کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے ایک پھر گئے ہیں ذہن میں آپ تازہ کر لیں کہ بات کیا تھی بات یہ تھی کہ مسلمان مدینہ میں آئے حضور اقدس ساسرم تشریف لائے مدینہ میں اور آپ نے بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی جب تک آپ تھے مکے میں تو نماز ہو رہی تھی بیت المقدس کی طرف اور مدینہ میں آپ تشریف لائے تو نماز پھر خانہ کعبہ کی طرف ہونے لگی یہ ہجرت کے تقریباً سولہ یا سترہ مہینے بعد کا واقعہ ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے مسجد قبلتین میں وہاں پر نماز کے دوران عین نماز کی حالت میں یہ ہدایت اللہ کی طرف سے آئی کہ نماز اب آپ خانہ کعبہ کی طرف ادا کریں جس کے بعد ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عین خواہش تھی جب سے آپ تشریف لے گئے تھے مدینہ میں آپ کی ایک خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف مسلمانوں کے قبلہ مقرر کر دیا جائے چونکہ یہودی جو تھے مدینہ میں جو رہتے تھے وہ ایک دلیل کے طور پر استعمال کرتے تھے اس بات کو کہ مسلمان اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں بیت المقدس کی طرف جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا دین برحق ہے ہماری کتاب برحق ہے دین وہی سچ ہے جو ہمارا ہے چونکہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں یہ دلیل وہ دیتے تھے جو سخت دشمن اسلام تھے آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا جائے بار بار آپ آسمان کی طرف منہ اٹھاتے تھے اس انتظار میں کہ شاید کوئی وہی نازل ہو اور خانہ کعبہ قبلہ قرار دے دیا جائے اس کو اگے کی آیات میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ قد نرا تقلب وجهك جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپ بار بار آنکھ اٹھا کر اسمان کو دیکھ رہے ہیں قد نرا تقلب وجهك جی في السماء ہم دیکھ رہے ہیں اس بات کو کہ آپ کو بڑی خواہش ہے اس بات کی کہ قبلہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا جائے بہرحال یہ 16 17 یہ مہینے بعد کی بات ہے کہ قبلہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا مسلمانوں کا اب سوالات اور کھڑے ہوئے کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے یہ پوری جو بحث چل کے آ رہی ہے نسخ آیات کی کہ اب اللہ کے احکامات منسوخ کیوں ہوتے ہیں ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم کیوں آتا ہے یہ سب یہ اسی کانٹیکسٹ میں ساری باتیں تھیں کیونکہ خانہ کعبہ تبدیل ہو رہا تھا اور اس پر اعتراضات کیے جا رہے تھے اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بیوقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو قبلے سے تبدیل کر دیا اگر پہلا قبلہ برحق تھا تو یہ نئے قبل کی طرف کیوں آئے ہیں اور نیا قبلہ اگر برحق ہے تو پہلے قبلے کی طرف یہ کیوں تھے اور اس کی طرف مکر کر کے نماز کیوں پڑھ رہے تھے اور اس کی طرف منہ کر کے انہوں نے جتنی نمازیں پڑھی آخر ان کا انجام کیا ہے کیا وہ نمازیں اللہ کے حضور قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ سارے سوالات اٹھائے جائیں گے تو اس کی سارے احکام کی حکمت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ان آیات کے اندر اور ایک بہت بڑا اصول آپ کو دے رہا ہے اللہ تبارہ جس کو آپ پیش نظر رکھیں تو بہت سے سوالات کا جواب آپ پائیں گے جو زندگی میں آپ کو بہت سے سوالات پیش آتے ہیں ان سارے سوالات کا جواب آپ کو مل جائے گا علیحد کی پسندی کیا چیز ہے مسلمان اپنے خول میں آئسولیٹ کیوں ہیں مسلمان کیوں آخر عدم رواداری کے مسلک پر چلتے ہیں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کیوں یہ فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں کیوں اپنے خول میں سمٹے رہتے ہیں دوسری تہذیبوں سے استفادہ کیوں نہیں کرتے ہیں دوسرے کلچر کو کیوں نہیں اپناتے ہیں دوسروں کے کپڑوں اور لباس سے کیوں بچتے ہیں ان کی اپنی تہذیب کیوں ہے ان کے اپنے اصول کیوں ہیں یہ سارے سوالات کے جواب آپ کو اللہ تعالی اس کے ذریعے دے رہا ہے قبلے کی تبدیلی کے ذریعے اور ان سارے سوالات کے جواب آپ کے سامنے آ رہے ہیں بیوقوف لوگ ضرور کہیں گے کس چیز نے ان کو قبلے سے بدل دیا ہے کیوں آخر یہ قبلے سے تبدیل ہوئے آگے کی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ بنیادی طور سے تو مقصد یہ تھا معدہ حالات میں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون رسول کا وفادار ہے ممین کلیب رسول علیٰ عاقبائی رسول قبیل تعلیہ اللہ علام طبع ال رسول امین کلیب الاعقبائی ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کا وفادار ہے کون وفادار نہیں ہے پہلی بات تو ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے اس لیے عرب میں مکے میں جہاں لوگ عرب قومیت کے جذبے سے سرشار تھے اور عرب روایات اور عرب تہذیبوں کو پسند کرتے تھے جہاں اور خانہ کعبہ کا کو عرب تہذیب کی علامت مانتے تھے اور چاہتے تھے کہ قبلہ خانہ کعبہ بنے ان عربوں کے درمیان تو ہم نے قبلہ قرار دیا بیت المقدس اور جب یہود کے اندر آئے حضور علیہ وسلم جو کہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے اور جن کو بیت المقدس پر افتخار تھا ان کے درمیان ہم نے قبلہ پلٹ کر دیا خانہ کعبہ تاکہ وہاں عرب قومیت کے پرستاروں کی آزمائش ہو جائے اور یہاں یہودی قومیت کے پرستاروں کی آزمائش ہو جائے ممین قریب و رسول علاق ہم نے الٹا کیا جہاں پر قبلہ ہونا چاہیے تھا خانہ کعبہ وہاں ہم نے کہا بید المقدس اور جہاں ہونا چاہیے تھا بید المقدس وہاں ہم نے کہا خانہ کعبہ تاکہ اس طرح اس طرح سے آزمائش کر لی جائے کہ کون ہے جو عرب اقدار اور عرب قومیت کا پرچم اٹھائے ہے اور کون ہے جو یہودی قومیت کا پرچم اٹھائے ہے اور کون ہے جو رسول کا سچا وفادار ہے جو ہر حال میں ان کا متعی فرمان ہے اور جس کے آڑے نہیں آتے جذبات قومی تعصبات جس کے آڑے نہیں آتے پہلی بات تو اللہ تعالی نے یہ فرمائی کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تھا اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے انسان جو ہوتا ہے در حقیقت اس, کو اس راز کو آپ سمجھ لیں کہ قبلہ قبلے کی تبدیلی کا آخر حکمت کیا تھی اور اس کا راز کیا تھا یہ رمز کس چیز کا ہے سمبل کس چیز کا ہے اس کو آپ سمجھیں کیا ضرورت ہے پہلی حکمت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ ایک محسوس پیکر چاہتا ہے اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھتا نہیں ہے آدمی خدا کو اپنی آنکھ سے کسی نے دیکھا نہیں ہے محسوس نہیں کیا ہے کانوں سے آواز سنی نہیں ہے ہاتھ سے چھو کر دیکھا نہیں ہے لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے جذبات کا اظہار محسوس شکل میں کرنا چاہتا ہے محسوس شکل میں کرنا چاہتا ہے دل جھکنا ایک لفظ ضرور ہے لیکن حقیقت میں انسان سر جھکانا چاہتا ہے تاکہ وہ ایک مانوی حقیقت جو دل جھکنے کی ہے وہ سر جھکنے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے انسان اپنے جذبات کا عملاً اظہار کرنا چاہتا ہے یہ ہے انسان کی فطرت ایک محسوس پیکر دیکھنا چاہتا ہے جو چیز نظر نہیں آتی ہے اس کی طرف توجہات مبزول نہیں ہو پاتی ہیں انسان کو ایک پیکر محسوس چاہیے جو چیز سامنے نہیں ہے آنکھ کے کان کے سامنے نہیں ہے اس کی طرف انسان پوری طرح کنسنٹریٹ ہو نہیں پاتا ہے اس لیے انسان کو چاہیے کوئی محسوس مرکز تو اللہ تعالیٰ نے اشاعت فرمایا کہ اس مقصد کی خاطر مشرق قوم نے تو یہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے پیکر تلاش لیے اللہ کے لیے پیکر تلاش لیے, لیے, لیے بت بنا لیے ہیں کوئی جو ہے ہاتھی کو پوج رہا ہے گنیش جی کہہ کر کے کوئی کوئی صورت صورتوں کی شکل میں یعنی, یعنی کہ لوگوں نے بت بنا لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تصور کو ہم اس طرح کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں خدا تعالی نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے اسلام نے اللہ کو ہر شکل ہر صورت سے منظم اور عاری قرار دیا ہے اس لیے اس کو اس سے بے نیاز کر کے صورت سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی اشکال مقرر کی عبادت کے طریقے یہ قوما ہے یہ رقو ہے یہ سجود ہے یہ تکبیر ہے یہ متعین شکلیں کہ تم اب اللہ کے لیے جو جذبات عبودیت پیش کرنا چاہتے ہو وہ ان متعین شکلوں میں پیش کرو سجدہ اس طرح سے کرو اس طرح سے ہاتھ جھکاؤ اس طرح سے سر جھکو تاکہ تمہارے ان جذبات کو ایک محسوس پیکر مل جائے جو دل میں چھپے ہوئے ہیں تو خدا نے خدا کو تو اللہ نے پیکر محسوس نہیں بنایا جیسا غیروں نے کیا ہے غیروں نے تو یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پیکر تراش لیے لیکن اسلام نے اللہ کا پیکر نہیں بلکہ عبادت کے لیے ایک اشکال مخصوص دے دی اللہ تعالیٰ نے تاکہ انسان کے اس جذبے کی تلافی ہو جائے اور دل کے ساتھ ساتھ جب اس کا جذبہ بھی جب اس کا سر بھی جھکے تو آدمی یہ سمجھے کہ میرے قول میں اور میرے عمل میں میرے جذبے میں اور میرے ظاہر میں اور بادن میں مفاہمت ہو گئی ہے ہم آہنگی ہے جو میرا دل کہہ رہا ہے وہی میرا سر کر رہا ہے اس لیے اللہ تعالی نے اللہ کی شکل نہیں بلکہ عبادت کی شکل متعین کر دی پہلی حکمت تو یہ ہے اور اس کے لیے ایک سمت مقرر کر دی اللہ تبار تعالیٰ نے ایک جہت مقرر فرما دی کہ ادھر کو تم رخ کر کے اور اپنے جذبات کو کنسنٹریٹ اللہ تعالیٰ کی طرف قبلہ کی یہ شکل ایک یہ ہوتی ہے اور دوسری قوموں سے قبلہ الگ کرنا کیوں ضروری ہے یہود کے قبلے سے کام کیوں نہیں چل سکتا ہے دوسری قوموں سے قبلہ علیحدہ کرنا کیوں ضروری ہے اس اصول کو آپ سمجھیں تو بہت سے سوال آپ کے ذہن میں آ جائیں گے کیونکہ ظاہر ظاہر بات ہے کہ دوسروں سے اپنا قبلہ علیحدہ کرنا اپنا رخ دوسروں سے الگ پھیرنا دوسرے اگر ادھر منہ کر رہے ہیں تو ہم ادھر کو منہ کر رہے ہیں یہ چیز اس بات کی غماز ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ دوسروں سے الگ نظر آئیں یہ جی تو مطلب ہے قبلے کو یعنی آپ کے لیے قبلہ متعین کرنے کا مطلب کوئی بہت بڑی فلسفیہ نے بات نہیں ہے آپ کے لیے الگ قبلہ متعین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری دنیا میں اور قوموں سے الگ نظر آئیں آپ کا قبلہ الگ ہے آپ کی توجہات کا مرکز الگ ہے آپ تمام دنیا میں الگ نظر آئیں دوسروں کے ساتھ مل جل کر اگر خالی اپاسنا کا نام عبادت رکھ دیا جائے یا اللہ کا دھیان کرنے کا نام عبادت رکھ دیا جائے تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون ان میں ملت اسلامیہ کا فرد ہے اور کون نہیں ہے ورنہ خدا کا دھیان تو ہو سکتا ہے بیٹھ کے آپ مراقبہ کرتے رہیے خدا کا دھیان کرتے رہیے جو کی بھی کر رہا ہے آپ بھی کر رہے ہیں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ ملت اسلامیہ کے فرد ہیں کہ نہیں لیکن عبادت کی مخصوص شکلیں اور قبلے کا مخصوص انداز یہ بتاتا ہے کہ یہ الگ ملت کے لوگ ہیں یہ بلواسطہ طور پر آپ کو علیحدہ کرنے کی کوشش ہے دیگر سماجوں سے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تشبہ کو منع فرمایا حضور وسلم نے دوسروں کی تہذیب اپنانے سے منع فرمایا دوسروں کے لباس اپنانے سے منع فرمایا دوسروں دو ایک متعین ہمیں اشکال دی حضور نے دوسری قوموں سے ایسا تشبو جائز نہیں ہے کہ یہ محسوس ہی رہو کہ آپ کون ہیں جائز نہیں اس طرح کا لباس آپ پہنے جو مذہبی لباس ہے دوسروں کا وہ آپ کے لیے پہننا جائز نہیں ہے یا جو ان کی مذہبی علامات ہیں وہ آپ اپنائیں کشخا لگا لیں آپ چوٹی رکھیں آپ کے لیے جائز نہیں ہے یہ چیزیں آپ کے لیے جائز نہیں ہیں کیونکہ آپ کو علیحدہ دکھانا چاہتا ہے اسلام اور اسلام یہ مانتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی تہذیب کو اپناتے ہیں وہ دراصل ان سے معروب ہوتے ہیں یہ مروبیت کا شاخسانہ ہوتا ہے آپ کو دوسروں کی تہذیب اچھی لگتی ہے تو آپ اپناتے ہیں دوسروں کا کلچر اچھا لگتا ہے تو آپ اپناتے ہیں اس کو آپ فالو کرتے ہیں جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی طور سے مروبیت کے مقام پر پہنچ چکے ہیں اور خدا چونکہ آپ کو قبلے کی تبدیلی کے ذریعے مقام قیادت تک پہنچانا چاہتا ہے لہٰذا ایک ایسی قوم کے لیے دنیا کو اصولوں کی دعوت دینے کے لیے کھڑی ہو یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ دوسروں سے معروف ہو اور دوسروں کے اصول اپنائے دوسروں کی تہذیب اپنائے ایسی قوم دنیا کو لے کیا دے گی جس کو دوسروں کی تہذیب اچھی لگتی ہو جو دوسروں سے غروب ہو وہ دوسروں کو دے کیا سکتی ہے کچھ نہیں دے سکتی ہے کسی طرح بھی دے اس کے سامنے کیا چیز پیش کرے گی کیونکہ اس کا جو امتیاز ہے کہ وہ قیادت کے مقام پر فائز کی جا رہی ہے تو اس کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دنیا کو اس کی تہذیب کو فالو کرنا پڑے گا اور دنیا کو اس کو اصول اپنانے ہوں گے اس کے بجائے اگر الٹی گنگا بہنے لگے اور, اور دوسروں سے یہ قوم عروب ہو جائے اور دوسروں کے اصول اپنائے اور دوسروں کی تہذیب اپنائے تو ظاہر بات ہے کہ یہ اپنے مقامی قیادت کو بھول رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتا ہے تو قبلے کی تبدیلی کے ذریعے خدا یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ تم ایک الگ امت ہو تمہیں سب سے الگ راہ نکالنی ہے تمہیں سب سے جدا نظر آنا ہے اس لیے نظر آنا ہے کہ دنیا کو تمہیں اپنے ٹریک پر چلانا ہے دنیا کے ٹریک پر تم کو نہیں چلنا ہے اس لیے قبلے کی تبدیلی کا اعلان کیا گیا یہ ہے حکمت آج کے جو متجدین ادرات فرماتے ہیں کیا یہ ہی اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, ادھر اس کی ضرورت کیا ہے مذہب کے معاملے میں کون نہیں ماننے کی ضرورت کیا ہے تم بھی خدا کو یاد کر رہے ہو میں بھی خدا کو یاد کر رہا ہوں میں جل کے نہیں کر سکتے لیکن اسلام تو ہر معاملے میں کون نہیں مارتا ہے ادھر کو ہو جائیے ادھر کو ہو جائیے, کو ہو جائیے یہ مت کھائیے وہ مت کھائیے گوشت بھی اپنا ہی مارا ہوا کھائیے دوسرے کو ذبح کیا وہ مت کھائیے یہ علیحد کی پسندگی تلقین ہے آپ کو گویا آئسولیٹ کرنے کی کوشش ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں گویا یہ ایک جرم کے طور پر وہ کہتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جرم نہیں ہے بلکہ ایک ایسی قوم کو جو دنیا کی قیادت کے مقام پر فائز کی گئی ہو دنیا سے بہرحال جدا اور ممتاز نظر آنا ہی چاہیے اپنے افعال میں اپنے کردار میں اپنی روایات میں جدا نظر آنا چاہیے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بیوقوف لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالی قبل بدل دیا کرتا ہے میں اللہ من ملتی کاروں والی ہے یہ بیوقوف ہیں جانتے نہیں قومیں کے عروج و زوال کے اسباب نہیں جانتے ہیں قومیں کیوں مرو ہوا کرتی ہیں دوسروں سے کیوں اپنایا کرتی ہیں دوسروں کے اصول اور علیحدہ دکھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں ان کو, ان کو یہ خبر ہی نہیں ہے اس لیے سوال اٹھا رہے ہیں قبلے کی تبدیلی کی ضرورت کیا تھی یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ایک نئی ملت کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں نئی ملت کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں اب یہ بیوقوف ضرور کہیں گے کہ کیوں قبلے کی طرف منہ پھیر لیا ان لوگوں نے جسے جس نماز پڑھا کرتے تھے پہلے جس کی طرف منہ کر کے قل للہ المشق والمغرب پہلے تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ مشرق اور مغرب میں کچھ نہیں رکھا ہے ہم مشرق اور مغرب کی عادت نہیں کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی کہا ہے مشرق و مغرب اور جدھر وہ کہے ادھر منہ جھکانا ہمارے نزدیک این ایمان ہے کلاہ مشق و المغرب یادیم یشاہ اللہ مستقیم اور جس کو چاہتا ہے وہ سیدھی راہ پر چلاتا ہے سیرات مستقیم کے تشہیر جو ہے بہت تفصیل چاہتی ہے جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں اس لیے میں اس کے یہاں سے گزر کر رہا ہوں وکزال بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے وکزال اور اس طرح اور اس طرح اور اس کا ترجمہ اسی طرح بھی ہوتا ہے عربی میں دو ترجمہ آپ اس کے کر سکتے ہیں وکزال اس کا ہیں اسی طرح اور اس طرح دو ترجمہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اسی طرح تو اس کا تو مطلب صاف ہے بالکل کہ جیسے خانے کعبہ ایک مرکزی عمارت ہے جیسے خانہ کعبہ ایک مرکزی عمارت ہے ہم نے بیک کیا ہے اس قبل کو تمہاری طرف دوبارہ جو پہلے عالم تمام دنیا کے لیے تعمیر کیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قبلہ ہم نے تمہارے لیے بیک کیا ہے دوبارہ لیکن اس کی پوری ہسٹری بتا کر کے کیا ہے ہم نے بتایا کہ کن حالات میں تعمیر کیا گیا ہے کعبہ کیسے کیسے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا کیسے اس کی دیواریں اٹھائی گئیں کیا جذبات اس کے پیچھے تھے اب کون اس عمارت کا وارث بن سکتا ہے اور اور اس طرح عرض میں وہ چراغ جلایا گیا دنیا کے بیچوں بیچ میں تو جیسے وہ عمارت اللہ کی عبادت کے لیے دنیا کے بیچوں بیچ جلائی گئی تھی بنائی گئی تھی اسی طرح تمہیں بھی دنیا کے بیچوں بیچ میں ایک بیچ کی امت بنا کر کھڑا کیا گیا ہے اسی طرح وکزال اسی طرح تمہیں بھی جالناکم امتم وسطن ہم نے تمہیں بیچ کی امت بنایا ہے جیسے وہ عمارت دنیا کے بیچ میں قائم کی گئی ہے ٹھیک اسی طرح ہم نے بھی تم کو دنیا کے بیچ میں کھڑا کیا ہے چونکہ تم مقام صدارت پر فائز ہو اور تمہارا رشتہ ساری دنیا سے برابر ہے اور تمہیں دنیا کے سامنے حق کی گواہی دینی ہے اور حق کی گواہی وہ دے سکتا ہے جو مجمع کے بیچ میں ہو اس لیے ہم نے تمہیں دنیا کے بیچ میں کھڑا کیا ہے تاکہ تم سچائی کی گواہ بن سکو جیسے اس عمارت کو ہم نے دنیا کے بیچ میں قائم کیا ہے ایک مطلب تو اس کا یہ ہے اسی طرح کا اور ایک مطلب اگر اپ اس طرح لیتے ہیں اس کا اور اس طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط بنا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بیت المقدس کا قبلہ چینج کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا اور خانہ کعبہ کی عمارت کی تبدیلی اس بات کا اعلان تھی کہ در ہم ایک عمارت کو نہیں ایک امت کو تبدیل کر رہے ہیں تو خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے کر ہم نے تمہیں در حقیقت منصب استظارت پر فائز کر دیا ہے کزالک اور اس طرح یعنی خانے کعبہ کی قبلے ت... یعنی کی تبدیلی کے ذریعے جال ناکم امتم وسطن ہم نے تم کو مقام قیادت کے اوپر فائز کر دیا یعنی وہ کی تبدیلی در حقیقت تمہارے لیے ایک منصب کا اعلان تھی جو تم کو دیا جا رہا تھا وہ اور اس طرح اس طرح سے تم ان کو معزول کیا گیا اور تم اس مقام پر فائز کیے گئے وکزالک جال ناکم امتم وسطن بیچ کی امت ہم نے تمہیں بنایا وسط بیچ کی امت بنایا یہ قرآن کریم کے بڑا بامانہ لفظ ہے اس کو آپ سمجھ لیں تو پورا امت کا مقام آپ کی سمجھ میں آ جائے گا ہمارا مقام کیا ہے ہمارا مقام کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے دنیا میں ہم امت وسط ہیں عربی میں اس کو آپ دو دو, دو سے بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم امت یعنی وسط ہیں اس کے مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم انصاف پسند امت ہیں ہم درمیان ہم اعتدال پسند انصاف پسند امت ہیں ہم دنیا کے درمیان انصاف کی بات کرتے ہیں امت وسط ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے ہم اعتدال پسند امت ہیں ہم درمیان کی بات کرتے ہیں ہم کمیونسٹوں کی طرح سرمایہ داروں کو پھونکنے کی بات نہیں کرتے ہیں اور امریکہ کی طرح سرمایہ داروں کو یہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ساری دنیا کا خون چوس لیں ہم سرمایہ دار کا بھی ہاتھ پکڑتے ہیں ہم مظلوم کو بھی اس کا حق دیتے ہیں نہ ہم پرولتاریہ کی گورنمنٹ چاہتے ہیں نہ ہم سرمایہ داروں کی گورنمنٹ چاہتے ہیں ہمارے اعتدال ہے ہر چیز ہم اعتدال پسند امت ہیں انتہا پسند نہیں ہے نہ ہمارے ہاں ملح کی طرح خدا کا یکسر انکار ہے اور نہ مشکین کی طرح کروڑوں خدا ہمارے ہاں ہے بلکہ امت وسط ہیں کہ ہم صرف ایک خدا کے قائل ہیں نہ انکار کرتے ہیں خدا کا نہ کروڑوں خدا مانتے ہیں ہم امت وسط ہیں ہر معاملے میں ہماری تعلیمات جو ہیں درمیانی ہیں ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے انصاف پسند امت ہیں ہم یا درمیانی امت ہیں ہم یعنی اعتدال پسند ہیں انتہا پسند نہیں ہے ہم اور وسط کہتے ہیں اس کو بھی جو بیچ میں ہوتا ہے جو بیچ میں ہوتا ہے صدر کو بھی عربی میں وسط اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بیچ میں بیٹھتا ہے صدر نشین جو ہوتا ہے کیونکہ اس کو چاروں طرف سب سے برابر بات کرنا ہوتی ہے سب سے برابر بنائے رکھنا ہوتا ہے وہ بیچ میں بیٹھتا ہے پنچایتوں میں پنچ بیچ میں بیٹھتے ہیں تو یہ امت سرپنچ کی جگہ بیچ میں بیٹھائی گئی ہے تاکہ سارے انسانوں سے اس کا رشتہ برابر قائم رہ سکے تاکہ انسانوں کے بیچ میں رہے اور بیچ میں رہ کر کی گواہ بن سکے ظاہر بات ہے کہ جو اندر بیٹھے ہیں جن کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اپنی دنیا میں مدم ہے اور کھوئے ہوئے ہیں اور یعنی خانقاہوں میں یا حجروں میں بالکل گوشہ نشین اس طرح ہو گئے ہیں کہ دنیا سے انہوں نے کوئی تعلق ہی منقطع کر لیا ہے یا روبانیت کا طریقہ جنہوں نے اپنا لیا ہے ادھر کے دنیا کا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ محض کوری تصبی پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی نجات مل جاتی ہے وہ کہاں امت وسط ہوئے جب وہ عوام کے درمیان ہی نہیں آئے اور کیسے وہ حق کی شہادت دے سکتے ہیں کیونکہ شہادت تو وہ دیتا ہے جس کو مجمعہ بھی دیکھ رہا ہو جو مجمے کو بھی دیکھ رہا ہو گواہ تو وہ ہوتا ہے اور جو, جو بھاگ گئے مجمعہ چھوڑ کر کے انہیں گواہی دینے کا کوئی حق بھی نہیں ہے کوئی دو... گواہی دینے کا حق نہیں ہے تو امت وسط جیسے میں نے کہا کہ خانے کعبہ کو بنا بنائے وسط بنایا گیا درمیان دنیا کے اس کو تعمیر اس لیے کیا گیا کہ چراغ اگر آپ کو جلانا ہو تو سارے ہال میں برابر روشن دینے کے لیے تو آپ اس کو بیچ ہی میں رکھیں گے اسی طرح سے اس کو مد وسط بنایا گیا چونکہ اس کا رشتہ سارے انسانوں سے برابر ہے اور اس کو ہدایت کی روشنی سارے انسانوں تک پہنچانی ہے وکر علی کا جالنا کو متم وسطن اور اس لیے خیر امت کہا گیا اس کو کن تم خیر امتیس تم خیر امت ہو جو دنیا کے سامنے آپ کا گواہ ہے جو ساری دنیا کو رشتہ برابر رکھتا ہے جو ساری دنیا کو اجالا کا دے رہا ہے وہی تو دنیا کی بہترین امت ہو سکتا ہے تو امت وسط ہونا خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ خیر امت ہے بہتر امت ہے اور اس کو اللہ تعالی نے بتایا کہ کیوں بنائے ہم نے تم کو امت وسط لہدال تاکہ تم لوگوں پر گواہی دے سکو سچائی کی وک غزالی کے الفاظ پہ غور فرمائے قرآن کریم کے وک وسطن اور اس طرح اے مسلمانوں ہم نے تم کو بنا دیا ایک درمیانی امت یا ایک بیچ کی امت یا ایک صدر امت ہم نے تم کو بنا دیا شہجال تاکہ تم لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دے سکو وہی بات ہے نا جو میں نے آپ سے کی کی کیوں بنایا درمیانی امت اس لیے تاکہ تم گواہی دے سکو معلوم ہوا اگر درمیانی امت نہ بنتے تو گواہی نہیں دے سکتے تھے گواہی دینا تھا تمہیں دنیا کے سامنے حق کی اس لیے خدا تعالی نے یہ مقام قیادت اور صدارت تم کو عطا فرمایا اور اس لیے تم کو یہ امت وسط بنایا تم عوام کے درمیان رہو تم انسانوں کے بیچ میں رہو اور حق کی گواہی دون رسول والدہ تم حق کے گواہ بنو لوگوں کو لوگوں کو لوگوں کے اوپر اللہ کے سلے کے ساتھ مطلب ہوتا ہے اگینسٹ لوگوں کے یعنی خلاف شہداس لوگوں پر حق کے گواہ بنو اور رسول تم پر حق کا گواہ بنو اس آیت کا کیا مطلب ہے اس آیت کے جو ہے مختلف مطلب محسری نگرام نے بتائیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضور عبدال وسلم قیامت میں جب تشریف لے جائیں گے تو اللہ تبار و تعالی پوچھے گا تمام سو سوال کیا جائے گا کہ کی کیا تمہارے سامنے حق کی گواہی آ گئی تمہارے سامنے حق واضح ہو گیا واضح ہو گیا تھا امت مسلمہ سے پوچھا جائے گا اسے اعتراف کرایا جائے گا اور رسول عقد وسلم جو ہے باقاعدہ آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں نے ان کو برقی کی گواہی دی تو رسول اقدی سلم امت مسلمہ ساری دنیا کے ساری دنیا, دنیا کے لیے گواہی دے گی کہ ہاں اسلام کا پیغام حضور عقدم نے تمام دنیا تک پہنچا دیا قیامت میں اور حضور حضور اقدس سلم جو ہے امت مسلمہ کے لیے گواہی دیں گے کہ ہاں میں نے ان تک پہنچا دیا میں نے ان تک پہنچا دیا اور ان اور, اور گویا ان کا فرض تھا کہ یہ ساری دنیا تک پہنچائیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو منصب اس تفسیر کی روح سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اللہ کی طرف سے رسول اللہ آپ کو بنایا گیا یعنی اللہ کے میسنجر اللہ کے پیغامبر وہی منصب بحثیت مجموعی آپ کو دیا گیا ہے پورا کا پورا یعنی اوور آل آپ اس کام کو انجام دیں گے آپ جس کو اکیلے انجام دیا تھا محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ کار رسالت اگر آپ یہ الفاظ اگر میرے غلط نہ ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگر ایک شخص کی حصے سے رسول اللہ تھے تو آپ پیغام بنتے ہیں اللہ کے ایک پوری ملت کی حیثیت سے کیونکہ وہ پورا میسج اب آپ کے پاس ہے اور اس کو پہنچانا ہے آپ کو تمام دنیا تک پہنچانا ہے تو یہ مطلب ہے کہ رسول آپ پر گواہ بنیں گے اور آپ ساری انسانیت پر گواہ بنیں گے اور شہادت کے معنی چونکہ عربی میں نمونے کے بھی آتے ہیں اور شہادت کے معنیٰ عربی میں جو آتے ہیں گواہی کے ساتھ ساتھ نمونے کے بھی آتے ہیں تو اس کی یہ تفصیل بھی کی گئی ہے کہ اب ہمیں حق کا نمونہ بننا ہے ساری دنیا کے سامنے تاکہ دنیا ہمیں پہچانے دیکھ کر حق کو پہچانے جس طرح رسول علیہ وسلم ہمارے لیے گواہ بنے کہ ان کو دیکھ کر ہم نے حق کو پہچانا ہے جس طرح سے اب ہمارے لیے گواہ بنے ہیں اس دنیا میں ایسے ہم پوری کائنات کے سامنے حق کے گواہ بنے کیونکہ خدا تعالی نے اسی مقصد کے لیے ہم کو منصب صدارت دنیا کی عطا کی ہے خانے کعبہ کی تبدیلی کے ذریعے لے تکن شہدون رسول والدہ اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے وَيَكُن رسول علید قبلہ ہم نے وفادار ہے جو ان کی سچی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو الٹا پھر جاتا وہ انکانت رتن اللہ, اللہ یقیناً یہ ایک بہت سخت مرحلہ تھا مگر ان کے لیے نہیں جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے وما كان اللہ ایمان کم اور خدا تعالیٰ ہرگز تمہارے جذبۂ ایمانے کو رہے گا نفرم آئے گا ہرگز بھی ان اللہ بننا صحرحیم یقین جانو کہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیر اور نہایت رحیم ہے اس آیت کی تشریح میں جیسے میں نے انی جائد خلیفہ کی تشریح کئی کئی درسوں میں کی تھی میں اس کو کئی انگلز سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آج میں نے اس کا ایک اینگل آپ کے سامنے رکھا ہے ان شاء اگلے درس میں انہیں آیات کو میں ایک دوسرے پہلو سے آپ کو سمجھاؤں گا اس درخت کے بارے میں کوئی سوال اگر آپ کو ہو تو آپ جی تو میں میں کروں گا انشاءاللہ جی یہ آیت بڑی اہم ہے اور یہ آپ کے جیسے وہ انسان کے مقصد وجود کو متعین کرتی ہے یہ امت مسلمہ کے مقصد وجود کو متعین کرتی ہے یہ آیت وہاں خلافت انسان کا مقصد قرار دیا گیا انہیں خلیفہ میں یہاں شہادت حق آپ کا مقصد قرار دیا گیا تو شہادت حق کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح دی جا سکتی ہے شہادت حق یہ کار یہ کار شہادت کس طرح انجام دیا جا سکتا ہے اس کو انشاءاللہ میں چونکہ تفصیلی بات ہے اس کو اگلی بار اور یہ کہ امت وسط ہونے کا مطلب کیا ہے آپ ایک اعتدال پسند امت ہیں اعتدال کا مطلب کیا ہے اسلام کی تعلیمات میں اعتدال کا مفہوم کیا ہے کس طرح سے اعتدال کو ملحوظ رکھا گیا ہے اس چیز کو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پوری طرح سے تفصیل سے ایکسپلین کروں تو امت وسط کا مفہوم اور حق کا مفہوم یہ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے سامنے میں تفصیل سے بتاؤں گا تشبو جو ناجائز ہے وہ مذہبی شاعر میں ناجائز ہے مذہبی شاعر میں اور جو چیز سماجی رسوم سے متعلق ہیں اس کے اندر تشبو وہ اس میں نہیں آتا ہے جی ہاں یعنی جو سماجی رسوم سے متعلق جو چیزیں ہیں چونکہ مثلا لباس کا مسئلہ ہے تو لباس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جغرافیائی حالات اس کا متعین کرتے ہیں لباس کا انداز اسلام نے بنیادی اصول دیے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں لباس آپ کا ساتر ہونا چاہیے مثلاً لباس میں غرور نہیں ہونا چاہیے فخر نہیں ہونا چاہیے لباس کے اندر یہ بنیادی اصول دے دیے اللہ تعالی نے فضول خرچی اس میں بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے اب اس کے بعد اس کی کٹنگ اور تراش و خراش کیا ہو اس کے بارے میں اسلام نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ رہتے ہیں چشنیا میں تو آپ ایسا لباس بنائیں گے جو گرم ہو کیونکہ وہاں کی ٹھنڈ آپ کو برداشت کرنا ہے اور اگر آپ رہتے ہیں کسی گرم ملک میں تو وہاں آپ اس کے انداز سے بنائیں گے تو لباس بیشتر حالات میں جو اراکے کتابیں ہوتا ہے اس موسم کتابیں ہوتا ہے جو موسم آپ فیس کر رہے ہیں تو یہ آپ کو رہنما اصول دیے ہیں اللہ تعالی نے اسی طرح دیگر تمام چیزیں ہیں جو ر... روایات ہیں سماجی ان کے بارے میں اسلام نے بس آپ کو رہنما اصول دیے ہیں ان کو اپناتے ہوئے اور ان کی روح کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر تشب نہیں مانا جاتا ہے تشبو تو وہاں مانا جاتا ہے جہاں یہ پہچانا دشوار ہو جائے کہ یہ آدمی کس ملت سے تعلق رکھتا ہے یعنی آپ ان کی مذہبی علامات شاید دوسری قوموں کے اپنائیں جو ان کا امتیاز ہیں تو یہ چیز جو ہے ناجائز ہے جس کے اوپر حضور قسم کی احادیث کا اطلاق ہوتا ہے یہ وہ تشب ہے جو علامات مذہبی سے متعلق ہے یہ وہ تشبو ہے ورنہ مان ایک آدمی انگریزی بول رہا ہے اور آپ بھی انگریزی بول رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کیونکہ نہیں کہیں گے اس طرح سے ایک, کب, کبھی ایک قوم کا لباس بالکل اب کیرلا میں جائیے سب دھوتی پہنتے ہیں وہ تشبو نہیں ہے غیر مسلم بھی وہی پہن رہے ہیں مسلمان بھی وہی پہن رہے ہیں تو وہ تشبو نہیں ہے اس کو تشب نہیں کہیں گے تشبو با, جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ سینتالیس سے پہلے علماء کرام نے بات چیت کو تشب قرار دیا مثلاً یہ کہ ٹائی کو ٹائی کو یہ کہہ کر کے کہ یہ کراس ہے عیسائیوں کا وہ جو ان کی مذہبی علامت ہے تو اس ٹائی کو نہیں پہننا چاہیے اس کو مقروع تحریمی کہا اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کراس کے قائم مقام ہے تب تو ظاہر ہے کہ یہ مکلو تحریمی ہی ہوگا لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ آپ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ عام چلن ہے یہ تو آج جدید دور کے بعض علماء نے اس کو جو ہے نکال دیا ہے تشبوں کے دائرے سے کیونکہ ایک عام چیز بن گئی ہے اب اس کا تعلق کسی مذہبی شناخت سے نہیں رہا ہے تو اس کو سے نکال دیا ہے تو تشب کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مذہب کی کسی کسی نظریہ کسی عقیدے کی ترجمان ہیں ان کو اگر آپ اپناتے ہیں تو اس سے آپ کی ذہنی مروبیت کا اظہار ہوتا ہے اور جو چیزیں عرف عام بن جائیں اور جو علامت کسی تہذیب کی نہ رہیں اور کسی نظریے کی نہ رہیں اور کسی کی بالادستی کی نہ رہیں وہ علامت نہ رہ کر کے عام چیزوں میں کھل جائے تو ایسی بہت سی چیزیں ہر تمدن دوسرے تمدن کو دیتا ہے مثال کے طور پر ہماری دیکھا دیکھی بہت سے غیر مسلم یہاں پر کرتا پاجامہ پہننے لگے ہیں یہاں پر یہ ایک آدان پردان ہوتا رہتا ہے یعنی اس میں تہذیب و تمدن کے اندر ان چیزوں کا وہ اس دائرے میں نہیں آتی ہے تشبوں کے دائرے میں وہ ناجائز تشبہ کے دائرے میں حالانکہ ظاہرے کے مطلوب اور محمود چیز تو یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں رہتے تھے اور آپ کی جو شکل و صورت تھی اور آپ کے جو رہن سہن کا انداز تھا وہی ہم اپنائیں اس سے اچھی بات کیا ہے یہ مطلوب چیز تو یہی ہے صحابۂ کرام کی عجیب ادا تھی صحابۂ کرام رضوان میں کا انداز یہ تھا کہ کی ایک خاص ادا یہ تھی کہ آپ اوپر کا بٹن نہیں لگاتے تھے اوپر کا بٹن آپ کھلا چھوڑ دیتے تھے تو صاحب کرام بہت سے اوپر کا بٹن نہیں لگاتے تھے کہ ہمارے حضور نہیں لگاتے ہیں تو ہم نہیں لگائیں گے یہ محبت کے یعنی یہ تو محبت کی باتیں ہوتی ہیں لیکن قانون کا جہاں تک سوال ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں محبت کے قانون میں تو یہی ہے کہ حضور یاسلم کے بالکل نقش قدم پر چلا جائے وہی انداز اپنائے جائیں وہی لباس اپنائے جائیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس اس لباس انداز کو نہیں اپناتے ہیں بہت سے لوگ تو وہ چیز قانون تشبہ میں نہیں آتی ہے اس کو اس قانون میں نہیں لا سکتے ہیں ہم اور دوسرے قانون میں جاتی ہے جس کو آپ قانون محبت کہہ سکتے ہیں اللہ حضورِ وسلم سے عشق اور الفت اور تعلق ذاتی نسبت اس اس چیز میں وہ چیز جاتی ہے یہ <تصفح> ایک اختلافی مسئلہ ہے اور اس میں مختلف آرائیں ہیں لوگوں کی حضدورسلم کی جو حدیث اس بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ داڑھی رکھو اور منچیں مطلب مت رکھو یہ آپ کا قرشاد کا حاصل یہ ہے تو اس حدیث کا دراصل حقیقی مفہوم یہ ہے کہ مشرقی نے مکہ داڑھی بھی رکھتے تھے اور منھیں بھی رکھتے تھے اور آپ فرق کرنا چاہتے تھے وہی بات جو میں نے قبلے کے اس میں کہی ہے آپ الگ دکھانا چاہتے تھے ملت کو ملت اسلامیہ کو ان سے گلے ملے نہ رہیں تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ داڑھی اور مچھ دونوں رکھتے ہیں تم داڑھی رکھو مگر موچھ نہ رکھو تو ظاہر ہے کہ کام سینس کا آدمی جانتا ہے کہ اس میں آپ کا مطلب دراصل یہ ہے کہ مونچھ مت رکھو آپ کا اصل مطلب حقیقت یہ ہے کیونکہ وہ دونوں چیزیں رکھتے ہیں تم یہ مت رکھو تمہیں ان میں فرق ہو جائے گا آپ کا اصل مطلب اصل زور اس بات پر ہے کہ آپ فرق کرنا چاہتے ہیں بخالف الہودا اور نسارہ والمشقین اور یہود اور نصارہ سے تم اپنے آپ کو علیحدہ دکھاؤ جدا دکھاؤ ان میں گھل مل کے نظر نہیں آنے چاہیے تم مسلمانوں کی مرد و شماری مسلمانوں کی شان و شک کا اظہار ہوتا ہے اور الگ دکھتے ہیں تو اس لیے تمہیں الگ دکھنا چاہیے یہ آپ نے اشاد فرمایا تھا اس اشاد کا منشا یہ تھا جہاں تک مقدار کا سوال ہے تو مقدار حدیث میں متعین نہیں کی گئی ہے بلکہ مقدار ایک قیاسی چیز ہے جو لوگوں نے استمباد کی ہے اپنے طور سے استمباد کی ہے اور حضور اقدالسلم کی کسی بھی حدیث میں چونکہ مقدار کا تذکرہ ہے اس لیے اس بارے میں اختلاف آ رہا ہے ہندوستان کے علماء کا یہاں تک تعلق ہے یہاں کی کثیر تعداد یہ مانتی ہے کہ اگر آپ ایک مشت سے کم کریں گے داڑھی تو یہ داڑھی نہیں مانی جائے گی یہ یہاں کے کثیر تعداد کا خیال یہی ہے کہ یہاں پر جو لیکن اب جو پورے عالم اسلام میں اس بارے میں جو اختلافات ہیں اس بارے میں جو کتابیں آ رہی ہیں ان کا آپ مطالعہ فرمائیں تو اس میں مختلف آ رہا ہیں بہت ساری الگ الگ ہیں اب اس میں جس رائے پہ آپ کا دل ٹھکے اور جو چیز آپ کو معقول محسوس ہو اس کا حکمان لیجیے لیکن جو اس کی پوزیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ حضور وسلم نے اس کی کوئی مقدار متعین نہیں فرمائی ہے آپ نے اور آپ نے صرف یہ فرمایا کہ رکھو اس کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو پر آپ لفظ داڑھی کا اطلاق کر سکیں اس سے حضور کے حکم کو منشا پورا ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے جیسے مساح کرو ہے تو مساح میں یہ تو نہیں ہے کہ پورے سر کو دھونا فرضی ہی ہے بس جتنے اس سے مسح پورا ہو جاتا ہے اتنا فرض ہے آناف نے اس کو ایک چوتھا ہی کہا امام شافی نے چند بالوں تک ہی کہہ دیا کہ چند بال بھی گھیلے ہو جائیں چونکہ مسا تو ہو گیا وہ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اصل میں عوام کے درمیان ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم بیان کریں یہ فقی اختلافات کی بات ہے وہ آپ نے پوچھا اس لیے میں نے بتا دیا ورنہ میں تو اس کو اوائڈ کر جاتا سوال کا کیونکہ یہ جو تھا وہاں فقی اختلافات کی بات اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے مختلف فقی مکاتب سے اور مسالک سے وابستہ ہے اور ہم ایسا کوئی بات نہیں کرنے جاتے جس کو یہ احساس ہو کہ ہم شاید کسی مخصوص مسئلہ امپوز کرنا چاہتے ہیں کسی کے اوپر تو اس میں جو بھی آپ کا نظریہ ہے وہ درست ہے اس کو اپنائیے اور جو آپ کی مشید ہیں ان سے پوچھیے اور اس متعلق آپ کیجئے جز کہتے ہیں جز अलजुज पारा का मतलब टुकड़ा सी तीस को कहते हैं अरबी इसमें फारसी का लफा है पर्शियन का चूँकि तीस टुकड़े इसके कर दिए गए हैं इसलिए कि महीने में तीस दिन होते हैं और तरावी में आसानी से ख़त्म हो जाए इसलिए तो इसको सी पारा कहते हैं फिर सी छोड़ के खाली पारा ही कह देते हैं ये अभी तो तो का है वो फिफ्टीन मसाइल की क्लास आपने शुरू कर दी है नही आपने शुरू कर दी लेकिन ये चीज़ रिकार्ड पर है जो मैं आपसे कह रहा हूं ये है हैं से हूँ ٹکنے کا مسل نہیں تو مطلب یہ ٹکنے سے نیچا منع ہے تو نماز میں بھی منع ہے نماز کے باہر بھی منع ہے تو خالی نماز کے موقع پر لوٹ لینا تو کوئی مطلب نہیں ہے خالی نماز کے موقع پر لوٹ لیا جی جی بڑے بھائی کو پجامہ وہ کرتا پہناتے ہیں چھوٹے بھائی کو پاجامہ پہناتے ہیں نہیں تو اس میں ایک میں آپ کو بتاؤں پوری حدیث کیا ہے میری عادت یہ ہے کہ میں ہمیشہ ایتھنٹک بات کرتا ہوں چونکہ مجھے حدیث کا پورا وہ یاد نہیں ہے نا ٹیکسٹ اس لیے میں لیکن میں اس کو مفہوم بیان کیے دیتا ہوں کہ اس میں جس حدیث میں اس کی مانت کی گئی ہے یعنی پائجامہ ٹکنے سے نیچا کرنے کی اس میں کرتے اظار کی لمبائی کی بھی مخالفت کی گئی ہے اس حدیث یعنی کرتا طویل نہیں ہونا چاہیے تو اس کا صرف ایک جز رکھنے والا کیوں سناتے ہیں کرتے والا کیوں نہیں سناتے ہیں تاری بات تو یہ جی اور دوسری بات میں آپ سے ازغروں کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ حضور اقب کے زمانے میں لباس ان کپڑا بہت کم تھا کپڑا نہیں تھا یہ سمجھیں کہ حضرت عائشہ دیکرانہ کے پاس ایک آپ نے جوڑا بنوایا تھا جو کس بنا تھا آپ کا پانچ درہم کے اندر پانچ درہم اس میں بننے میں لگے تو وہ اتنا قیمتی جوڑا مانا جاتا تھا کہ مدینے میں جب بھی کوئی شادی ہوتی تھی یہ جوڑا وہاں سے دلہن کے پہنانے کے لیے جاتا تھا کپڑا اس قدر کم تھا اس زمانے میں کہ لوگ مکمل لباس نہیں پہن پاتے تھے اس زمانے میں اپنی عمارت کا اظہار کرنے کے لیے لوگ یہ کرتے تھے کہ مختلف طریقے اپنائے تھے تہبند پہنتے تھے اتنا بڑا تہبند کہ کس ہٹتا جا رہا ہے پیچھے या लोग उठा भी रहे हैं पीछे से यह दिखाने के लिए कि हमारे पास कपड़े की कोई कमी नहीं है और हम बड़े मालदार हैं ऐसा करते थे कि कुर्ता इस तरह सिलवाते थे अबा के आस्ती ने चार चार लगा ली या सामने गिरमान चार चार लगा लिए यह दिखाने के लिए कि हम चार कुर्ते पहने हुए हैं ऐसा शो हो हालाँकि है कुर्ता लिबास है सब होता था तो आपने इसको भी मना फरमाया ये धोखा कोशिश है लोगों को और इसको भी आपने मना फरमाया कि तकबर का इजहार है कि दूसरे लोगों को استحکار ہے دوسروں کو اس میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے حساس کمتری میں تو آپ نے چونکہ یہ فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اسی سیاق میں یہ آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر کا اظہار ہے ٹھکنوں کے نیچے پیجامہ آپ کر رہے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جن کے پاس بالکل چاروں کے پاس تن ٹھکنے کو نہیں کپڑا ان کو آپ ایک طرح کے محساس محرومی کا شکار کر رہے ہیں پورا سیاق اس حدیث کا یہ ہے سارا سارا اب اس کی روشنی میں ٹخنوں کے نیچے پاجامہ کرنے کو مخلوق قرار دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے وہ تو حضور اقم کی رشاط سراخوں پر ہے سراخوں پر ہے لیکن اس کی روح کو سامنے دکھیں لوگ ٹکنوں سے اونچا پاجامہ کر کے بھی اس چیز کو یعنی اختیار کر لیتے ہیں جسے جس روکنے کے لیے آپ نے منع فرمایا आये, आये, आये, आये. وہ تکبر تو بالکل خراب رہتا ہے आये. اب یہ تکبر ہو جاتا ہے کہ جس نے اوپر کر لیا وہ ہر ایک کے ٹکنے چیک کرتا پھرتا ہے اور تمام خدائی فوجدار بن جاتا ہے <laughs> اور ہر بات کہنے کا اسے حق ہے تکبر یہاں سے وہاں جاتا ہے تو اصل چیز تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے نا وہ چیز ہے بات جس جو اس ٹھکنوں کے بارے میں صاف طور سے یہ بات شوقی کہ چونکہ وہ کبر اور تکبر ہے یہ بات اس میں واضح ہے قبر و تکبر کی مخالفت ہے نہ کہ نہ کہ اس بات کی نہیں ہے تو منع ہے یقینا اور اس کو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یعنی وہ جائز حدود میں زینت کی حدود میں رہے اور کوئی اگر یوں کرنا چاہے ضد پہ اترائے کہ صاحب وہ تو انڈر ویئر پہن کے سکتا ہے کہ صاحب دیکھیے ٹھکنوں سے وہ چاہے تو یہ تھوڑی کہ یہاں تک کہہ لیں دو اس کو صرف یہاں تک ہونا چاہیے جتنا تو جینت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر حکمت کو بھی سامنے رکھنا ہے جس کے لیے آپ نے فرمایا ہے کھولیں گے تو زیادہ زینت کے سار ہوگا دیکھ لی آج تو سوال جواب کیوں ہو گئی منڈائی کا مطلب یعنی یعنی یعنی بلیڈ سے یعنی یہ قصر ایک کا کا ہوتا ہے جی ہاں تو قصر کا لس بول رہا ہے نا آپ نے من قصر ہے یعنی آپ پست کیجیے اسے یعنی اسے قینچی سے کل لیجیے کرینچی سے نہیں مطلب ہے قینچی سے لیجیے اس کو اور یہ کہ اس کو شیف کر لیا ایسے نہیں ایسے مت اصل میں میں عبادت کروں آپ انتہا پسندی ہو جاتی ہے حضور اقبال وسلم نے صاف طور سے شاعر اسلام میں سے اس کو امامہ کو قرار دیا ہے آپ نے امامہ جو, جو شاعر اسلامی میں سے ہیں اسے پہنو تو اس کو تو ہم لوگ چھوڑے ہوئے جس کو صاف طور سے آپ نے فرمایا ہے اور باقاعدہ آپ نے فہم شاعر اسلام یہ آپ نے کہا اس کے لیے اور ہم اس چیز کو عام طور سے جو ہے بنا لیتے ہیں معیار معیار آدمی کی دینداری کا معیار بنا لیتے ہیں یہاں تک بھی ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ یعنی حالانکہ اس دور جدید کے جو مصر وغیرہ کے مفتی ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس دور میں داڑھی رکھنے جائز نہیں ہے یہاں تک کہتے ہیں بعض مفتی حضرات یہاں تک یہاں تک چلے گئے یہ بھی ایک انتہا پسندی ہے بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ چونکہ نظام الدین میں وہ مقام جو حاصل نہیں ہیں وہ اس کو دے دیا گیا ہے زبردستی وہ مقام نہیں ہے اس لیے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ان کا یہ کہنا ہے تو جب آپ نے فرمایا ہے وہی میں نے کہا ہمارا احتیاط کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے اس کو ہمیں پکڑنا چاہیے ہر حال میں اور ہمیں اپنی عقل نہیں لڑانی چاہیے زیادہ آپ کہہ رہے ہیں داڑھی رکھو مجھے پست کرو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے جسے آپ نے فرمایا ہے اب اس میں ہم جتنا بھی حضوری سے مشابات اختیار کریں وہ بہتر ہی بہتر ہے جتنا اس کو بڑھائیں اتنا ہی بہتر ہے اس میں بھی کوئی نہیں لیکن یہ کہ مقدار کا تعین جو ہے یہ خالص ایک قانونی وہ ہے سوال اس کو آپ یعنی آپ کے سامنے اس بحث کو اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو تو علمائے گرام کے سامنے اٹھانا چاہیے کہ مقدار کا تعین واجب آخر کس بنیاد پر ہوتا ہے اور واجب ہونے کے درائل کیا ہوتے ہیں کسی چیز کے یہ ایک خالص قانونی بحث ہے اس کو بالکل اٹھانے سے فائدہ نہیں ہے یہاں پر علامہ مصلی اللہ محمد علی محمد ان کاماصلیٰ علیہ ابراہیم و علیہ ورحمن کا و مجید اللہ مبارک علام محمد علی محمد ان کا مبارکۃ علیہ ورحم علیہ علیہ و رحم الميد ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إن سمعنا مناادين الى الايمان نعملهم ربتم فآمنا ربنا اغفر لنا خطيئتنا وإساءتنا وكبرنا وثقياتنا وأتلفنا ما أبرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله